شانوجین بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا تھا کہ مشرقی نے مکہ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جو اختلاف اور جھگڑا اور تنازع تھا وہ اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں تھا مشرقی مکہ اللہ کی ذات کے قائل تھے میں نے قرآن آیات کے حوالے سے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ مشرقین مکہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اختلاف اللہ کی ذات کے بارے میں بھی نہیں تھا اور صفتوں کے بارے میں بھی نہیں تھا وہ اللہ کو خالق مالک رازق محی ممید مدبر بارشیں برسانے والا اناج اگانے والا تسلیم کرتے تھے اللہ کو پکارتے بھی تھے اللہ عمقان الحق من اند فم تر علینا ہجارتما او اتنا بعض بن علی ان کی اس دعا کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے بلکہ قرآن نے یہ بیان کیا کہ جب وہ مصیبتوں میں گھر جاتے وہ کشتیوں میں ہوتے اور کشتی بھنور میں گردام میں آتی تو اس مشکل کی گھڑی میں وہ خالص اللہ کو پکارتے دا اللہ مخل لہ الدین جب اللہ انہیں بچا کے خشکیوں پہ پہنچا دیتا ازا ہم یشرکون اس وقت وہ کیا کرتے شرت علاوہ عظیم ان کے کچھ اعمال کا میں نے آپ کو تذکرہ گزشتہ درس میں سنایا آپ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور گہری نظر سے اس کے مضامین کو پڑھیں تو یقین کیجئے کہ مشرقی مکہ کو آپ سے جو اختلاف تھا اور ان کا جو جھگڑا تھا وہ مسئلہ الہ میں تھا آپ کہتے تھے لا الہ ال یہ آپ منوانا چاہتے ہیں یہ آپ تسلیم کروانا چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور مشرقین مکہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو نہیں پہلا دن نے صفا کی پہاڑی ہے اور امام الانبیاء اس صفا کی پہاڑی پہ آئے ہیں اور آپ نے چادر ہلا کے کپڑا ہلا کے قوم کو جمع کرنے کا اعلان کیا ہے آپ کی جو عزت تھی اکرام تھا احترام تھا اعزاز تھا آپ کے جو تعظیم ان لوگوں کے ذہنوں میں تھی جو ہی انہوں نے آپ کو کوہے صفا پہ دیکھا تو بچے بوڑھے جوان بھاگتے ہوئے آئے آج آمنہ کا لال کیا کہنا چاہتا ہے انہوں نے تو کبھی نہیں بلایا آ یہ کپڑا ہلا کے بلا رہے ہیں یہ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ اکٹھے ہوئے جمع ہوئے ان میں آپ کی برادری کے لوگ ان میں آپ کے رشتے دار ان میں آپ کے بچپن کے دوست ان میں آپ کی جوانی کے دوست سبھی ہی موجود ہیں چنانچہ آپ نے سب سے پہلے قوم کے ان افراد سے یہ پوچھا کہ میں نے چالیس سال کا عرصہ تم میں گزارا ہے اور یہ عرصہ کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا اس میں میرا بچپن اس میں میرا لڑکپن اس میں میری جوانی اس میں میری تجارت اس میں میرا سفر اس میں میرا ہضر اس میں میرا دن اس میں میری راتیں اس میں میری صبحیں اور اس میں میری شامیں اس میں میری شادی اور اس میں میری غمی یہ سب کچھ اس چالیس سال کے عرصے میں یہ باتیں شامل ہیں تم میں میرے بچپن کے یار موجود ہیں اور تم میں میرے جوانی کے دوست موجود ہیں اور جوانی کے یاروں سے یاروں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتیں اور بچ, بچپن کے دوستوں سے دوستوں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی میں تمہارے اندر رہا ہوں تمہارے اندر میں نے تجارت کی میں بکریاں چلاتا رہا ہوں تم نے میرا دن دیکھا رات دیکھی صبح دیکھی شام دیکھی تم نے میری خوشی دیکھی میری غمی دیکھی تم نے میری تجارت دیکھی میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ تمہارے سامنے ہے مجھے بتاؤ میری زندگی کی سفید چادر پہ کوئی دھبا دکھا سکتے یہ یہ بڑی جرت کی بات تھی ہر بندہ چیلنج نہیں کر سکتے. کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو یہ چیلنج کرے اور چیلنج بھی اس معاشرے میں رہ کے کرے جس معاشرے کے اندر اس نے زندگی گزاری ہے جہاں اس کے بچپن کے یار کھڑے ہیں جہاں اس کی جوانی کے دوست کھڑے ہیں وہ ان میں للکار کے کہتا ہے اور میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ کوئی دھبا دکھا سکتے ہو چنانچے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر قوم کے بچے بوڑھے اور جوان یہ پکار اٹھے آمنا کے لال ہم نے ہر معاملے میں تجھے سچا پایا ہم نے تیری زبان سے آج تک جھوٹ ہو نہیں سنا ہے بڑی سند ہے بڑی سند ہے اپنے لوگوں کی طرف سے ملنے والی کردار کی یہ صنعت اس سے اچھی سنع دنیا میں کوئی نہیں لیکن آپ ابھی ان کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں پکا کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا میں پہاڑی کی چوٹی پر ہوں اور تم پہاڑی کے دامن میں ہو جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی میں پہاڑ کے دوسری جانب بھی دیکھ رہا ہوں اگر میں یہ کہوں پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر اور ایک فوج آ رہی ہے اور ان قریب تم پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں وہ وہ تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں وہ میری میری بات بات مان لوگے لوگے تسلیم کر لوگے قوم کے نے سرداروں نے سوچا ہماری لڑائی کسی قبیلے سے نہیں ہمارا جھگڑا کسی مملکت سے نہیں یہ فوجیں لے کے کون آ رہا ہے یہ لشکر کشی ہمارے خلاف طبقے نے کر لی ہے چنانچے ان کے سردار اور چودھری پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے رحمت کائنات کے ساتھ ہو کے کہتے ہیں دکھا وہ فوج کہاں ہے ہمیں تو ایک فوجی بھی نظر نہیں آتا ہمیں ایک لشکری نظر نہیں آتا اور آپ کہتے ہیں لشکر آ رہا ہے ہمیں ایک فوجی نظر نہیں آتا اور آپ کہتے ہیں پوری فوج نظر آ رہی ہے اور حملہ آور ہونا چاہتی ہے آپ نے فرمایا چودھریوں اور سرداروں موتبر آدمیوں آنکھوں سے دیکھ چکی ہو کہ کوئی لشکر نہیں کوئی فوج نہیں دیکھ لیا تم نے آنکھوں سے اب میں کہتا ہوں کہ لشکر آ رہا ہے مانوں گے. تمہارے دیکھنے کے باوجود کہ کوئی لشکر نہیں کوئی فوج نہیں پھر میں کہتا ہوں کہ لشکر آ رہا ہے فوج آ رہی ہے مانو گے ساری قوم بیک زبان ہو کے کہتی ہے تیری چالیس سالہ زندگی کی صداقت اور دیانت اور امانت اور شرافت اس بات کے کہنے پر مجبور کر رہی ہے ہماری آنکھیں دھوکا کھا سکتی ہیں محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی صلی اللہ وسلم یہ پہلے آپ نے سند لی ان سے اپنے کردار کی اپنی صداقت کی اپنی سچائی کی سند لی ان لوگوں سے جن کے اندر آپ نے زندگی گزاری تھی چاچے اس کے بعد آپ نے کہا انی رسول اللہ, اللہ لوگوں پہلے نبی ایک قوم کی طرف, آتے تھے پہلے نبی ایک قریے کی طرف آتے تھے پہلے پیغمبر ایک علاقے کی طرف آتے تھے پہلے نبی خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے یا قومے یا میں یا کو یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلی میں تمہاری طرف نبی ہوں یا قوم میری قوم میرے پیغام کو سنو نبی پاک نے فرمایا لیکن مجھے یہ خطاب کرنے کا حکم نہیں ملا یا قومے یا اہل مکہ یا اہل مدینہ یا اہل عرب اے ارب والو مکے والوں اے مدینے والوں بلکہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میرے پیغمبر آج کے بعد ساری کائنات کی طرف میں پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں میری رسالہ تک چلے گی میری نبوت کا سکہ اب قیامت تک چلنا ہے میں ساری کائنات کے لیے نبی اور پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں میں اہل دانش طبکہ کو اور اہل علم طبقہ کو دعوت دوں گا اس بات پہ سوچنے کی جب آپ نے یہ کہا انی رسول اللہ کم جمیا میں اللہ کا پیغمبر ہوں میں اللہ کا نبی ہوں تمہاری طرف نبی بن کے آیا ہوں کسی نے پتھر مارا نہیں مارا کسی نے پتھر نہیں مارا تم نبی ہو تم نبی ہو تم کیسے نبی بن سکتے ہو کسی نے پتھر نہیں نہیں نے مخالفت نہیں کی آپ نے نبوت کا اعلان کیا مخالفت نہیں ہوئی آپ نے رسالت کا اعلان کیا پتھر نہیں لگے معلوم ہوتا ہے مشرقین مکہ نبیوں کے منکر نہیں تھے حضرت ابراہیم کو نبی مانتے ہیں چہرے پہ داڑی سجاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سنت ہے خلیل اللہ کی سنت خلیل اللہ کی بچوں کو ختنہ بٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سنت ہے خلیل اللہ کی معلوم ہوتا ہے وہ نبیوں کے منکر منکر نہیں تھے اگر نبیوں کے منکر ہوتے تو جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا اس وقت ان کو پتھر مارنے چاہیے تم کیسے نبی بن گئے ہو تمہیں سرخواب کے پر لگے ہوئے کہ تم پیغمبر ہم سب میں سے بن گئے ہو نہیں کسی نے پتھر مارا بلکہ قوم کے لوگ کہنے لگے اگر اللہ کا پیغمبر ہے اور تم اگر اللہ کا نبی ہے تو سنا وہ پیغام کیا پیغام لایا ہے کیا پیغام ہے تیرا سنائیے گا وہ پیغام نبی پاک نے کوئی تمہید نہیں باندھی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی تبلیغ کے صرف چار لفظ لا اللہ کو لو لا الا تف تفلہو فلا پانا چاہتے ہو مشرقی نے کہا لا الہ الا اللہ. اس میں مکہ کے بتوں کا نام آپ نے لیا آپ نے کہا اور بتوں کا سیدہ نہ کرو اور بتوں کی عبادت نہ کرو بتوں کی نظروں نے آل نہ دو ان کے سجدے نہ کرو ان کے سامنے نہ جھکو نہ آپ نے ان کے تین سو سات بتوں کا نام لیا نہ ان بتوں کا نام لیا جو صفا مروہ کے درمیان رکھے ہوئے تھے نہ آپ نے یہ کہا کہ جن حضرت ابراہیم کو تم پکارتے ہو وہ نفع نقصان کے مالک کوئی نہیں ہے لات مناط عزا حگل منات جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں جن کو تم حاجت روا کہتے ہو وہ حاجت روا نہیں ہیں جن سے تم بیٹے مانگتے ہو وہ مکھھی بھی پیدا کر انتے قادر در کوئی نہیں. نا آپ نے کسی کا نام لیا, نا نا لیا نہ نا آپ, نا آپ, نا آپ نے تنقید کی تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے جن کو تم پوچھتے ہو ان کے اختیار میں نفع نقصان کوئی نہیں کچھ بھی نہیں کہا آپ نے آپ نے کہا لا الہ اللہ بس اتنی سی بات آپ کی زبان سے نکلی سب سے پہلا پتھر جس بندے کے ہاتھ میں آیا وہ نبی پاک کا سکا چچا ہے سکا چچا ہے چچا چچا نبی پاک کا سکا چچا بھی ہے پڑوسی بھی ہے دیوار اکٹھی ہے نبی پاک کے مکان کی اور ابو لہب کے مکان کی چچا سکا ہے اور پڑوسی ہے اس کے ہاتھ میں پتھر آئے کھا سکتی بیو بیو بیو بیو سکتی بیو بیو تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی جس پہ اعتماد تھا وہی پیغمبر سر سے لے کے پاؤں تک لو لان ہے خون بہ رہا ہے پتروں کی بارش ہو رہی ہے نکالی جا رہی ہیں پتھر بھی لگ رہے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں ایک منٹ پہلے کیا کہہ رہے تھے اب کہہ رہے ہیں انت مجنون تو مجنون ہے تو کذاب ہے تو دیوانہ ہے واہ میرے اللہ واہ میرے اللہ نبی پاک کے جب یہ جملے کہے گئے ہوں گے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اور مجھے کہتی ہے مجھے کہتی ہے جس کے اندر کاری لڑکی سے بڑھ کر حیا موجود ہے آپ غم زدہ ہوئے اور پریشان آپ ہوئے اللہ نے سورت قلم اتاری اللہ نے فرمایا نون قلم یسترون تربی کا بے مجنون میرے پیغمبر میں قلم کی قسم اٹھا کر مجھے یقین دلاتا ہوں کہ عام مجنون نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن جیسی کتاب دی ہے یہ نعمت ہم مجنونوں کو دیا کرتی ہیں میرے پیغمبر یہ نعمت ہم مجموعوں کو دیا کرتے ہیں آپ کو تو ہم نے نبوت دی آپ کو تو ہم نے رسالت دی میں کہنا یہ چاہتا تھا سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو دعوت دے رہا ہوں تفکر کی اور فکر کی دعوت دے رہا ہوں خدا کے لیے اس بات پہ سوچئے گا نبی پاک ان کے معبودوں کا نام نہیں لیتے تنقید آپ نے نہیں کیا ان پر تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے وہ مشکل کشاہ نہیں ہیں وہ حاجت روا نہیں ہیں ان لوگوں نے آپ کو پتھر کیوں مارے نام نہیں لیا ہے، انہوں نے پتھر کیوں مارے راستے کیوں روکے مجنون کیوں کہا کذاب کیوں کہا شاہر کیوں کہا شاہر کیوں کہا جادوگر کیوں کہا راستے میں کانٹے کیوں بچھائے گلے میں رسیاں کیوں آئے کے میدان میں کیوں کنڈک کے لیے چڑھائی کر کے کیوں آئے انہوں نے خیبر کیوں لڑی کیا وجہ تھی جب آپ ان پر تنقید نہیں کر رہے ان کے معبودوں کا نام بھی آپ نہیں لے رہے مکے کے کفار اس کو برداشت نہیں کر سکے یہ تو آپ جائیے گا سوچیے گا جو میں بات بتانے لگا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوچ آ جائے تو مجھے بھی بتائیے گا کہ نہیں یہ وجہ ہے ان کے پتھر مارنے کی ایک وجہ میں بیان کرنے لگا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور وجہ آ جائے تو مجھے اس سے مطلع کیجئے میں کہتا ہوں اس کی وجہ پتھر مارنے کی اور مخالفت کرنے کی اور گالیاں نکالنے کی اور فتوے لگانے کی اور پھپتیاں کسنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ عربی دان تھے اور عربی ان کی مادری زبان, زبان, زبان, زبان, زبان تھی وہ الفاظوں کے مسوم کے, کے, کے مطلب اور اللہ کے پیچھے لگی ہوئی تھی لا الح کے پیچھے لگی ہوئی تھی لا لا, لا اس زمین و آسمان میں اس پوری کائنات میں لا اللہ کوئی بھی اللہ نہیں ہے اللہ, اللہ مگر ہے تو صرف کون ہے ایک اللہ ہے چونکہ وہ عربی دان تھے عربی ان کی مادری زبان تھی وہ اس کی لغت سے واقف تھے الاح کا مینہ سمجھتے تھے الہ کا مفہوم سمجھتے تھے اور اس کے پیچھے لگا ہوا تھا لا لا الہ ہے اس کائنات میں اللہ کے سوا اللہ بننے کے لائق کوئی نہیں ہے جو انہوں نے یہ کلمہ سنا انہوں نے سمجھ آ گئی بھائی لا الہ الا اللہ دا مطلب اے ہے جہاں ترائے سو سٹھ بیت اللہ بیچ رکھے ہوئے نے ان کے اختیار میں نہیں کچھ, نہیں کچھ نہیں ہے وہ سجدوں کے لائق نہیں ہے وہ نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے وہ منتوں کے لائق نہیں ہے وہ نفع نقصان کے مالک ہے، نہیں ہے وہ غائبانہ ہماری پکارے کوئی نہیں سنتے یہ علاح کا معنی وہ جانتے تھے مفہوم وہ سمجھتے تھے کی آیتیں ہیں. کی آیت نمبر چار. اس میں اللہ تعالی کیا کہتے ہیں دیکھیے گا قرآن کہتا ہے وہ آج اور ان کو تعجب ہوا مشرقین مکہ کو تعجب ہوا منظرم منہم. کہ ان کے پاس آ ایک ڈر سنانے والا انہی میں سے اور ان کو تعجب ہوا کہ پیغمبر بشر بھی ہوتا ہے یہ تعجب ہے وہ آج ان کو تعجب ہوا انجاؤ کہ آ ان کے پاس منظر ایک ڈر سنانے والا مل वाला کس سے ہوا کہ وہ ڈر سنانے والا انہی میں سے آ گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بشر ہو وہ نبی ہو ہم میں سے ہو، وہ پیغمبر ہو ان کو लगे ہوا وہ हाजा کافر اور جادوگر है कजाब اور یہ کون ہے اللہ زب یہ ساحر है یہ جادوگر ہے یہ कजाब है یہ جھوٹ بولتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے کس بات پہ سائر کہا، کس بات پہ کذاب کہا اللہ نے اس کو آگے بیان کیا،, الہم کیا اس نے بنا دیا بہت سارے اللہوں کا یعنی اللہ کو الہ ماننے میں اختلاف نہیں بلکہ وہ کہتے تھے الہم واحدہ کیا اس نے بنا لیا بہت سارے الہوں کا ایک علا انا یہ تو سارے کام کرتا یہ تو بڑی عجیب بات ہے نہیں نہیں ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ نے کام بانٹے ہوئے چھوٹے معبودوں کو کچھ کام بانٹے ہوئے اجال الحدہ انشیم جو ان کے چودھری تھے وہ اٹھ کے چلنے لگے اور اپنی ریاض کو کہتے ہیں چلو اللہ پر جمے رہو اپنے معبودوں پر چلو اس کی تقریر نہیں سننی اس کا آواز نہیں سننا خود بھی چل کھڑے ہوئے جو سردار اور چودھری قسم کے لوگ تھے بڑے لوگ تھے ریا کو کہنے لگے تم بھی اس کی محفل کو چھوڑو اس کی محفل سے دور ہٹ جاؤ اور اپنے علاحوں پر مضبوط جمے رہو لَشَيُّ <يُرَادُو> یہ جو مسئلہ بیان کرتا ہے نا اس میں محمد کا کوئی مفاد وابستہ ہے یہ سارے میں تھلے لانا چاہتا ہے تو خود سردار بننا چاہتا ہے یہ بننا چاہتا ہے سردار اور ہم سب کو کرنا چاہتا ہے غلام اس کی کوئی غرض ہے اس مسئلے کے بیان کرنے میں اے شورت چاندہ یہ کیا چاہتا ہے یہ سورت چاہتا ہے کوئی غرض اندر پوشیدہ ہے ما بہاجا اس کو ذرا غور سے سنیے کیا کہتے ہیں ما مسئلہ تو عید تو ہم نے پچھلے دینوں میں کبھی نہیں سنا ہم نے بڑے بڑے عیسائی مولویوں کی تقریریں سنی ہم نے بڑے بڑے یہودیوں کے پوپ دیکھے ہم نے بڑے بڑے عیسائیوں کے مولوی دیکھے اور جی بڑے بڑے ہم نے مولوی دیکھے کسی مولوی سے ہم نے یہ مسئلہ نہیں سنا آج یہ نیا مسئلہ بیان کرتا ہے لا الہ یہ ہمیشہ سے مشرقین کا وتیرا رہا ہے جیسے آج بھی کوئی لوگ کہتے ہیں وہ مولوی نہیں تھی نواں سمجھ لیا ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی یہی بات کہہ رہے ہیں ما ہم نے یہ کلمہ اور ہم نے یہ توحید والا مسئلہ پہلے کسی دین میں نہیں سنا انحازا انحازا اختلاق اور یہ کوئی دین نہیں ہے محمد نے خود گھڑ لیا, ہے اس نے لیا ہے بہتان بانتا ہے, یہ کوئی دین نہیں ہے معلوم ہوا ان کو اختلاف اس بات میں تھا الہم سارے معبودوں کا ایک معبود سارے الہوں کا ایک الہ اس نے بنا لیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے چنانچہ چونکہ مشرقین مکہ چونکہ کے مکہ عربی دان تھے عربی ان کی مادری زبان تھی اللہ کا مینا سمجھتے تھے جب انہوں نے سنا لا الہ اللہ تو پتھروں کی بارش ہو گئی مارنا شروع کر دیا مخالفت ہونے لگی اور آج کا کلمہ گو آج کا کلمہ گو چونکہ کے اللہ کا مینا نہیں سمجھتا یہ اردو دان ہے یہ فارسی جانتا ہے یہ پنجابی جانتا ہے یہ اردو جانتا ہے یہ پشتو جانتا ہے یہ عربی نہیں جانتا عربی لغت کا اس کو پتہ نہیں ہے الہ کے معنی کا اس کو علم نہیں ہے الہ کے مفہوم کا اس کو پتہ نہیں ہے الہ کون ہوتا ہے اس کو علم نہیں ہے اس لیے یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے قبروں پہ سجدے بھی کرتا ہے کیونکہ یہ لا الہ الحا اللہ کا میں نہیں جانے یہ نہیں جانتا یہ لاحا اللہ بھی پڑھتا ہے قبروں پہ سعیدے پڑھتا ہے, ہے یا علی مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے لا اللہ اللہ بھی پڑھتا ہے اور کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھتا ہے یہ لا اللہ اللہ بھی پڑھتا ہے بیمار ہوتا ہے تو کہتا ہے میں ٹھیک ہو گیا تو مانتا ہے یہ لا علاح اللہ بھی जिलानी ہے شیخ کے نام کی نظریں نیاز چڑھاوے منتیں چڑھاتا ہے سبیلے لگاتا ہے یہ لا علاح اللہ بھی پڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہ کے پلے میں رکھا وحدت کے سوا کیا ہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا دھرا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اس طرح کے شیر بھی پڑھتا ہے یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے وہی جو مستوی تھا ارش پہ خدا بن کے اتر پڑا مدینے میں مستفیٰ بن کے الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور کہتا ہے تو یہ اللہ بھی پڑھتا ہے اور پکارتا ہے ان کی نظر و نیاز دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بچارے کو الہ کے ماننے کا پتا یہ سمجھتا ہے یہ سمجھتا ہے اللہ اللہ وہ ہوتا ہے جس کا سجدہ کیا جائے یا جس کی نماز پڑھی جائے یا جس کے نام کا روزہ رکھا جائے یا جس کے نام کی حج کی جائے یا جس کے نام کی زکات دی جائے وہ علا ہوتا ہے میں بڑی تفصیلی اس پر گفتگو کر چکا ہوں لیکن آج چونکہ کچھ نئے لوگ آئے ہوں گے میں اس بات کو ایک دفعہ پھر دورانا چاہتا ہوں جو پہلے ہمارے ساتھی ہی ہیں ان کے ذہن میں انشاءاللہ بات تازہ ہو جائے گی نئے آدمی لا الاغ...